لانت کیے گئے وہ جنہوہے نے کفر کیا بن اسرائیل میں داؤد اور اسبن مریم کی زبان پر یہ بدلہ ان کی نافرمان اور سرکشی کا